اور اب آپ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو کامیابی آتا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ ہم اس کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی آتا فرمائے لیکن کس چیز کی بنیاد پر توحید اور ایمان کی بنیاد پر آج ہماری یہی تو دعوت ہے امت میں توحید اور ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے آج آج ہم واپس چلے جائیں اسی دور کی طرف جو صاحب اکرام کا دور تھا اگرچہ ہمارے دنیاوی وسائل کم ہیں دنیاوی وسائل تو ان کے بھی کم تھے لیکن جو آج ہم ہمارے اندر کمی ہے وہ ایمان اور توحید کی کمی ہے جن پر وہ فائز تھے اللہ تعالیٰ ان کی ایمان اور توحید کو دے کے ان کو کامیاب کر دیا آج ہماری امت میں شرک بدعات اور خرافات اتنی رائج ہو چکی ہیں کہ بچہ بچہ جانتا ہے اور بچہ بچہ شرک کو توحید اور توحید کو شرک کہتا ہے بدرت کو سنت اور سنت کو بجرت سمجھتا ہے تو اللہ تعالی نے اس متوں کب کیسے کامیاب کرے گا